بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون يقينا كامي عبده إيمان الذين هم في صلاتهم خاشعون أغم منان كيب أخبر منذنك يا عجزكي الأهدام والذين هم من اللغو موردون او کسان چاییده ب فرری کاروننا مهړیم وال نه هم لذکې فاعون او کسان ش د پاکې کارونه کویم وال هم لفروجم محافدونون او کسان چای خپ اوورتونونه مگر پخلو دِویا ناش مالکی دری خیلا سینندی ندی ملا مت دائی ببار کے مواور کلادون کچاچو لٹو ددی ن سیوانوں دا کسان دیدنا تجاؤنگی ولدی نم لمانات آئی دخ پلانا لحاظ کریم ولدی نوم ملا سلواتون آ سان چائیخل منظنو باندے حفاظت کریم ؤلاء هم الوارسون ذاك سان্দি पूरा हकदार الذين يا الفردوسا هم فيها خالدون ذا سے حقدار شفدار بھی دی جنت الفردوس دی ملے گا ہمیں شے ولقد خلقنا للانسان من صلالۃ من تين یقیناً جوکڑے مونگا ولنے انسان چانکڑ شینا چرخ نوام جعلنا فتن فی قرار جاگرے گا نسل درے انسان نطفان پذے قراری مضبوط کے س خلق نطف د عدن خلقلهعلاق د مدن ف خلقن مضوا د ظمان بیا جوړ کرامونګ د ن نه ټوکه د بیا جوړ ټکړ د ټکه د و بیا جوهګ ټکله دخواښې اډ کووالا فساونه لظاملحمان سمانشانہ ہو خلکنا خرم یا پیدا کم دا انسان پبل پیدائش فتبار ہو احسن الخال نرکتر اللہ تعالیٰ دے خی سر دشکل جڑوں گن سم نمباد کل میتون تاسبا پستی نہ خام خام رکھے گئے ثم انکم یوم قیامت بیا سب تو قیامت پل بانے دوبارہ جی کے ریشے و خلقنا خلق نہ فوک کم سباترائے کاما کن یقین پیدا کڑی ماسو تپا سا لاری گا تخل مخلوق نہ خبر وان زلام سمائے کدرم ارا رولی مند طرف نہ ہو فلر نو سا بو در بل وَإنَّا لا زا بھا دونوں می پو چولوانے فان شان لکم بہی جنا پی راکڑی متا سلر پدو بابو نا گجور راگور لکم فی ہا فوا فِيهَا سیر امن وَمِنْهَا گلو سا زپرا پائے باغنوکی میویدی نوریم دیرے خبائز دائینا تا سخرے وشجرتا تخرج من توری سینا آتنبتو بدوہنی وسبغل اللہ کیلین رازر انکریم گونام چی روزی دا غر تک نام پیدا کی تیل و پکڑے دپاد خوراک انکو فلنا فی ہنا گول پارو کم خام خائے تو پارا دے سارو کے نیم ڈیریو بال داغ ن تاسخرے وعلى تو ملو اپنی سارو بانے پوچکیشوانے بدر آپ کے سولی شیتا سوک دار سنولا قومی گلول سلام دا قوم تام وہیل دے قوم زمان بندگی اللہ خاص کے زگا نشت ستاو زپارا دا حق دار دے دا بندگی دے آن سیوان وہ لزان دے شرک ننساتے فقال الملع اللذین کفروا من قومہی ماہا دا اللہ بشر مسلکم وہیل غٹانو دا اچھ کفر اکرو دا غد قوم لہم ندے دانوح مگر یوبندر استا سبحشان یوریدو این یتفضل علیکم دے غاڑی چھ قروال حاصل کی بتا سبانے ولو شا اللہ لانزل ملائکتم ما سمعنا بہذا فی آبائنا اللولین تالا غوخت نرالی گریبی ملائک ن دور دے ما مسل پمشرانو مح کنو کےجوتر نا مگر انتظار دنتار کوے تر طرح درگو ریم مدکینوج ن گڑھنا فل آہین ولی گلے بتا تی جوڑا کا کشتے زم بستر گو زم خود انا فریز جاء امرنا وفعلت النور نکلی شراشی حکم دازاب زموں گا اور او خٹ کیگی وبد تنورم فصل فیہ من کل زوجین ذنین واہ لگا الا من سبق علیہ القول منهم ورن ن باسا پی کشت کے دھار جوڑے نہما سواد کشے ردائی پبارک فیصل والا تو خاطب نی فل انور کو خبر من فقل الحمد نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ کے کلچی برابر شیتو سام گری پکیشت نو نوائیتو الحمدنا دی خاص اللہ ذرا دا داسی زادتے منگے بشکر دقوم ظالمانو نام وقر رب عن زنی منظلم مبارکا وانت خیر المنزلین اوائی ربارا کس کے ماں پراکزی دلو برکت والاوم او تی کوزون کزونکو نام نفی فِي ذَلِكَ آیا وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ یقین پرے کے خامخاڑے خا ڈے رے برتن اور یقیناً منگا خام میں کم کی بریم سمان شانہ کرن بیا پیدا کموں گا رستو قوم دنوہل سلام نورے پیڑ فارسل رسول گم پائے کی رسول دائیس دا نو پدی مسلا چندگی اللہ خاص حقدار بچ گویم و کال ملو نفرو آخرف نام فلحیات دنیاٹان دقم دا دائے رسول نام اٹان چفرے کر دروجنے گڑوں ملاقاتاخرت اور مسیور کڑ گتیجن دنیا کے مَا لا بشرم اسلوکوم یا کولو ماتا کلو نو شرب ممات نرے دا سڑے مگر یہ بندرے استا سوتا خوراک کی داعے قسم نہ چتا اس کی خوراک اسکل کی دائے نہ چتا سو ولر مسل کلک تاسو خبر من دنداچو پشا کیسو خام میم ایادو کن کتم تو ہر آئے دے تاؤسر واد کبی چکلتا سو مرش خورکی نکی نا سو بارست لاتے در والے درو دے آئے خبر لڑائد کے شی انہیا اللہ حیاتو نا دنیا نموتو ونحیا وما نحنو بے مبعوثین نرے دا جون مگر جون زم دینیزے مرو موں گا بازے اورا پیدا کی گو بازے اور نیو موں گا دوبارا پور تکڑ شریم رجلف لہن نا مگر سڑے ری بما بالحبانی رس گڑ اللہ مدام خاشہ خلگ پیمانا فجانا ہوں اون یہ دل رانا صاحب بچی برشتام نو غزل مون دل رانا زری للقوم الظالمين نو تبعیدان طارد قوم ظالمانوم ثم انشان من بعدهم قرون آخرین جا پیدا کموں گا دلی نرسو پیڑای نورے ما تسبق من امت اجلہا وما یستاخرون نشیر رانے کے دے یومت دخبل نیٹینا نرسو کے دے شیم سمار سلنا رسولنا تترام بیاولی گل رسولان مخبل پر لبسے كُلَّمَا جَاء أُمَّتَ الرَّسُولُ هَا كَذَّبُونَ أَرْوَخْ شِرَابَ غَيْ يَوْمَتَ دَعِي رَسُولُ نُدِبَوْتَ دَرْوَخْ جَنُوِيمُ فَاتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ مَحَادِيثًا فَبُعْدًا لِقَوْمِ الْعَيُمِنُونَ نُحَلَا قِرَلْمُنْغَا بَعْضًا دِي رُسُّدَ اوگر ظلمنگا دی قیسی دے برد پار دخل گو نو تبایدہ قوم درائیں شیمان روڑیم سمار سلنا موسیٰ و آخاہ حارون بے آیات ناؤ سلطان مبین بیاولے گمگا موسیٰ علیہ السلام و رو رداغ حارون علیہ السلام پخپل دیر و مجزار سراؤ پ غلب اخکار سراؤں ابا دلیل خیار سرام الہ فرعون وملئه فاستکبرو وکانو قوما علین فرعون تاؤ غٹانو دقوم داغتا ناغیلو یوکرام اودي قوم ضرور بایخ بالملکیم فقالو ان اومن لبشرین مثلنا و لنا عبدون اگوی آئی ایمان روڑو مونگا پتو بندگانو چزم پشان دی او حال دا دائی قوم دی ملدرا بندگی گون کیم فقذبوهما فکانو من المحلقین ندی آئی تا دروجن شدید ہلاکدا تین سلک اکڑ مل سلا کتاب دیر پاراچا بنسرائل پہ ہا و جانبن مرم مہو آئتارتی گرگولی سیت مر مواغ نا وت از میتھ وڑا کم چھاؤں آرام دشی نارو بو بوام رو کلو می نئے بات ویلو ماد لانو تائ رسو لانو خراک پاک رس نام مل نئے دہی مطابق بتا ملو تعملون یقین سو پا ملو ن باندے لم لرم واضح آہ دت انبک یقین دام مکش تیش دا دین ساسو رین دین دال چاسور بھیم نرک وتکتاؤ آمرہ بَيْنَهُمْ زبرام نو ٹکڑے کا دے کو دین خپل کو رنائے کے ڈیری ٹکڑے کل حزبیں بمالدہیم فرحون ہاری اوڈا لا پائے دین چیز سرے سرد خوش آلی گئیم فزرہم فی غمرتہیم حتاہین نو پریگ دے دی لراب خپل کے تریا وقت بوریم انما به مال و ایا سبونا ان مانو میں دوہم بھی آیا دی گمان کی یقیناً ہوائچ زیاتی کو منگا دلرا سمال نسار فل خی رات بل شور آیا زرور کو منگا تلوار کو منگا دی را دری بنے کار کے نہ بلکری بوئنام انشتے رب مش کسان وجے یری دخل رب نام رفید ولزین آیاتی رب یو م دخ ولزی نہائی دخ پلب سراسم شروع ولزی نوت نتن ربہم راجن وا گسان شکایت ہا چور کے یا چور گئی او سن ددی ربی ذن کے شری خپل لب ددی اور گزیدن کے اولایک یصارعون فیل خیر عدی وہم لہ سابقون دا گسان کوشش گئی بنے کو عملوں کے اور دیدائن ایک عملون دو سبقیت گون کریم ولا نکلف نفساً اللہ وساہاں او تکلیف نور کنگا اس نفساں مگر پا قدر دوستاں ولدائن کتاب ینتقو بالحق وهم لا یظلمون اظم سرا کتاب دے اش بیان بکئی درشتیا او بدی بہ ظلم نشی کہہ رہے بل قلوبهم فی غمرة من حزن ولهم اعمال من دون ذلکا هم لها عاملون بلکہ زنا ذری بغفلت کری در بیان نام یا ذی کتاب نام دید پار عملون دی دغه غی عملون نا دی حلرا کون کریم حتی ازا اخذنا مطرفیہم بل ازا بیزا ہم یجرون ترائے پوری دی پا غفلت کری شکلونی سومنگا مس خلق دی پا زابد دنیا سرام دوخ کی آئی با فریادو نگئیم لا تارلی مل تم سویدی فریاد مینن تا كَانَ نس مشکر عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ فکم آکی تَنْكِسُونَ یقیناً آیتون زما بین دل پتاسون تاسو پخبل و پندبانی واپس کر دیدائیم مستقبرین آبی سامرن تحجرون لوئی کون کی اے و کون کی وید دا غی آیتون انا گمان کون تاسو پدبانی قیسگون پر د دلرام سوچ افل یدر کالم آوشنیکڑے دلہ پی آگلے داشیچ نو راگلان کنوتا ام لم يعرفو رسولهم فهم فہ لو ایدی نبی نبی جنی دا رسول خپل دی زکا غل نہ شناغنی ام یقولو نبیہ جننا ایدی وای پدی نبی وان دی لو ان تو دے ملجاهم بالحق وعکسرهم للحق کارہون بلکہ راوند دی حق خبرہ اکثر ذرے خلق حق لرا بدگنی ولویت طلع الحق اهواهم لفصلت السماوات وللذ و من فيهم كما برابرے کو لے حق ذیذ خو ان شات سلام خامخار وان شی بفس ون ازم کا سوخ ذی بری بلکی راوڑے میتا نسیت نصیت نخر ام تسلو خرجن فخراجو رب آیا تدری ن سخر چ نخرچ سات ربد ترف دارے راغے کم وئند مستی نوی خام خا تعوت راسی لارتا وئندی لائن بل آخر یا ن سی لاکن ہو یا قیننہ کسان چمان پاخرت نہ لری دیدسیدے لارنہ خام خان گرزی دن کریم ولو رحمناہم وکشفنا ما بهم من ذر للجو فی طغیانہم یا مہون او کرہمکم پدی او ولری کوم عايش پدی بانے اس تکلیف دے خام خا دا نو بہ پل سرکھ شعکے حیران تاباری اور تاجی کو لام ترائے بورے کلشرا پران زم پری بانی اور دروازہ سخت ذاپ والا لو کی دی بائے کہ نومی دارک ان کی وہیارا کلیلم پیراکڑی سا زپارا وگنہ سرگ ازون اور ڈیر کم شکریہ کویتا سو وہی ذرا کم فل تو شرون او خاص اللہ آزاد تے خوارقڑی تا سو او خاص سغتوں میاں جمع کریشے وہو الذی یحیی و یمیت و, و له اختلاف اللیل و النہار افلا تعقلون او خاص اللہ آزاد تے یوندی کولوں امل کول گئی او داغ اختیار کرے بدلو اللہ بدولش پہ او دروزین ولی عقل نہ کار نہ لے بل قالوا مسلما قال الاولون بل کی پشان پہشان صدایں جو الوم قالو خلقوم قالوا عظامنا و كنا ترابا وعظاما اين لما دی ویاں کال شنگمڑ شو شو خوری واڑو کیا ہے بیاوا دوبارہ پور تکے شوں لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبلو إن هذا إلا أصاتير الأولین یقینا وعد شيئاً مصرا و مشران سردا دوبارہ جوں مخز دینا هن دی دام اگر درو قصیدی دمکنو خلقو کل من لو ہائیں کن تم تالمون تو تپوس کا دینا د چاپ اختیار کے رزم کا سوچ پری آبادی کتاس پوئے گئے زر دی و بجواب کی و خاص دا اللہ اختیار کے رام کو فلاں وَيَوَرْتَعْنَهُ وَلَيْنَسِيَتْنَ عَلَيْهِمْ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ الصَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ بَلْ تَفُوصُ لِكَوْا يَعْصُّكِ ذِي اخْتِعَرْمَنْدَ وَأَصْبَعَنُونَ وَيَخْتِعَرْمَنْدَ عَرْشِ عَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا زر بوئی و بوئی دی دا خاصان کل ممکن انکم تالمون توائے سوگ دیش راپلہ بادشاہ ہر سی رام اگر پنائی ورکو علی شیدار مصیبت ناو پنائی نشی ورکے دیں دا اگر پا خلاف کے ایک تاثب ہوئے گئے سیقولون للہ زردہ دیب جواب کی وئی دائے اختیاروں نے خاص اللہ درام قل فانا تسارون ویسرنگ تاثب اور دلے کی دیشیں در حق حقنا ما سولاداغ مرگر تیا کے بلام کل الم بلق کے خام خا بوتل بے ہریو علاق پل مخلوق و لال بازل بکڑے بازے بازوان سبحان اللہ عموم واگ داد خبریا نو چی دانیا سر شری کا وائے نبی اے ربا کت خی ماتا حوضاب سے رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ فل قومی نبا ماں مگر قوم ظالمان کی انوری یا کمان آئے ایقینا من پدیش اوخیو تا تھا عذاب شدید سرہواد کو خام خام قدرت لرم کیو اذ فا بالتی یا احسن صیتا نحن علم بما یصفون دفقا باغس شاد خاستا بدل رام نخپو یگو پای شری سبیانیم وقور ربے آ مزا وبا پن پتا سر وسو دشتا وا زاربے ا پنام پتاسرائے ربا شری مات ہاضر شی ہتا مل موتوں کا پورے شکل راشی اوتری تم مرگ وئی بائے ر بماں واپس, واپس کے واپس کے لالی آملو سال ہن فی ماترگ ہ دیشی زبانے کملو کمم پہ بدل تئیں چہما پرے خظ لیں کلل چر نشی کے دے واپسییم انہ کلے مدن ہولوہ وہ میہ اہم برزخن نل یو میں ی بااس یقینہ خبر آے دے ئ پخلم۔ وہ دریم او اور لویا پردادا تروازد دوبار جنبوریم فیزانو فی خفی سوری فلا انصاب بینہم یوم ایزم والا اتسالون نو کلچے پوکے اوشیش پیلے اکیم نبئی نسبو خپل پلولا اید ترمن تر من بداردو نبدی دیو بلنس قوختے فَمَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُمْ فَأُولَئَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ نَعْصُوكْ شِدْرَنِهِ تَلِيذَنِيكَ مَلُونُ دَعِي نُدْعَا كَسْعَانُمْ دِلِيكَ مِعَابُمْ وَمَنْ خَفَّتْ مُوَازِينُهُمْ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ آغا سونچ سپکیت لے دنے کے دائیں دا کسان دی چتان کے چھونیخ پر لرا نوں ناراد جہنم کے ہمیشہ ہی طلفحو جوہہم النار وہم فیھا ہاں کالحون سو دیباد دیم مخون الراؤ پائے کے بدشکلام الم تک آیاتی تل فکم بھانت ویلی کی بورتا سمایا بَيَانِ نیا نے دائیں تقسیب کالو قَالُوا رَبَّنَا بتا عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا مند دے روام غالب شو بم گبانے بدبختی زم گا قوم گمراہان ربنا اخریجنا فین عدنا فینا ظالمون ربا اوبا سے مونگ دے نام کم دوبارہ رو کو کفر شکتا ظالمان بئ فيها ولا تكلمون اللہ برشے پلی جہنم کی عما سر خبریں مقائم ان کا نہ فریقی کلو نہ ربنا آمنا فخلنا ورحمنا وان تخیر الرحمین یقین ڈلا زماد خاص بندے گانوں ویل باغی ارب زم گام خیما والے بخن کے متا کے بنگانے گران در ہم گو نام فت خی اتا سوکری و کنتم مینگون نونی وال تاسوغی دنا په مسخرو ترین چې تاسوےغافی لکیں، زما د مصرے نام اوے تاسو او آے پې خندابم کولام انی جایہ تو بما یاو ما بمان صبرو ان هم فائزون یقین بدلهرک ماغی تنن۔ سباب چرکڑ بدل یقینا چکین کامیاب خالکم لبس اللہ تلاک سمری سارش ہوتا او بعض یو مس الیدی دیوئی ساسو منگایا بلکہ ٹکڑے دروازے تپوس کا داشانہ چشمار کام کم تم تالمون ابوئی اللہ گم نئی ساشے تاسو مگر لگ زمانہ کچہرے تاسو علم ای نرل اف ہسب تم خلق نا کم آبس آئے گان کو پیدا کری اما تاسرا بس اور یقین تاسو بام ترف تان شیرا گر دے دے فتح اللہ الملک الحق اللہ رب اللہ رشل لوچ اللہ تعالی چادشارے حق نشاخار دن دا گئے مگر رب دے دار سے برہان لہو چاچیرا مدد سوید اللہ تعالی سرابل دلیل دلی نشترا دل پاغم نما حساب ہوں رب یقیناً پورا حساب دے در اب سرام ان لافل کا فرون یقیناً نشی بچ کے دے کافراندہ اللہ دامنا وقر خیر راہمین نوایت روکرہ تے گردر کنسل سورت آیات بینات لعلکم تذکرون آیا داؤ سور نازرکڑے منگادا سورت درے نام فرسکڑی منگا درے احکام انازرکڑی منگ پری کے احکام کار اخکار دید پار سے نصیحت والے الزانیت تو ازانی فجل دو کو لواحد منام جلدام بدکاری کو ان کے زنانا او کو ان کے سڑے وہ ہے ہریو دری نسل والا خز کو دینی سیتا سل پتی باندھے ترس کل لالا پخم چلو لوکیم سیوان در پال ولی آزاد عذابہما فتم من مو او حاضر دشی ددی سزا تلادیم وال زانی لائن کہ ہو الا جانیت نو مشرق ادم ازانت لائن کہ ہوا بتکار سڑے نکا نکی مگر دا بدکار بتکار سرے کی یاد مشرک سرئے گی اور بدکار زنانا پن نکائے نا آخری مگر بدکار سڑے یا مشرک سڑے مزا نکال منیم کرے شرے دا کار پیمان والا ولدی ن یمون محسنا اربات سمان جلدام آک سان چکند زناقی پاکدا منو خلک پاکدا منو نفسنتام بنر روڑی سلور گھان نوتی در اتیا دورے اولا تکلو لہم شہادت امکی در شادی چر لاسی ادا کسان دیدی نا فرمان گنہ تابواد رَحِيمٌ لیکن آ کسان کت اوکڑا پستری نا اسلا پلا مل اوکڑا یقین نلہ بخن کم کے رحم گونگے ولدی نمون اسواج ولم کل شفسو آ کانچی کند ما دید دائل پارکوانی پش دہدیم سَلُورُ شہ دہل می نسری سلوک سم دیپال وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ لاحی ال مِنَ کا پیزم دا ان ابھیزم کس مارے شا دی پتوان شری دفق درونا واشحد سدا دام قسمونوں کی سلور قسمون با لائقیدن دا سڑے خام خاند درو جنرے والخام ساتا ان غضب اللہ علیہا انکان من صادقین او شادت بکئی پینزم شادت چھ غضب دا اللہ دی پدی خضا کشروی دا سڑے درشتن نام وَلَوْ لَا فض اللہ علیکم اور احمد کن فضل دا اللہ پتا سب دے اور احمد نا خبر آئیں یقین تو ان کے حکمتن والے ان اللہ جاؤ بل اس کے اسبتم ان کم یقیناً کسان چراغ نے کڑی بہتان د عائشہ دا, دا خو اور دل دا رستہ سنام لا تحسبون شررا لكم بل هو خیر لكم گمان مکوے بڑے بانی شرساں ظباراں بلکہ ضعف دمن دے داسو لران لكل امرئ منهم اکتسب من, من النص دار یو سڑی دری نا سزا داګه را شکړي د ګناهنان والذین تولوا کبرهو منهم له وذاب نزیم واسوب چې سو شرو کلو غټ ګناه دري غسان نا ودا پارې عذاب له لولا سمے تمہل مو منو نول مو مینا تو نوازا خبر چمان کرے مو میناناری نو مو مینا نو زنانو پخ پلم جنس بانی د خیر گمان وکالو ہاضا م او لاخو دروی کار لولا جاؤد نرڑی برے خبر بانے سلور الله فیل یا سولا کلچری شایدان رانوڑ دا کسان اللہ پنی بان خاص دی دروجی فضل اللہ علیکم رحمت دنیا خرام افستم تم عذاب نظیم کنے فضل اللہ پتاسو دا خاص رحمتنا نہ دنیا واخرت گیم ہاں ری داستا پوج دائ چاسو پکی مشور شی ادا نتی کلچاستا خبر تاسپج بویلو خلو خبرو تاسرا پائے ون سلیم تحسبو وَهُوَ نو آئند اللہ <عَزِيمًا> اگمان کو تاثور پری خبر آبانے معمولی او داد پتی بانے معمولی اور دادا اللہ پری بانے ڈیرا گٹ خبر و لولا اس سمے تم ہو کل تم ما کو نولنا انتقل محاذا سبھانک ہاضا بہتانوی ولی نو آ کر چو ردا خبر چیتاسو ایل نری جائز مندرا چی مند خبر الله ان بدام مٹرام کم او مسن واض در کے اللہ, اللہ, اللہ تاست اس نے جراں گزے در سکار تو شریک تا سمو منان و یبین اللہ لکم اللایات والله علیم حکیم او بیان یلا تا استحکام بل اللہ, اللہ دی پویا حکمت و علیم ان تشاشینلیم فنیا والا خرام یقینا کسان چیم چورشی بتکاری بدکاری منان کے ددی دارا ذاپ درناک دنیا واخیر کے اللہ تم لالم اللہ پوئی گی وہ تاسو نہ پوئے گئے رحمت رو رحیم او کنے فضل اللہ, اللہ پتاسو دا مہربانی اور یقیناً اللہ دے ڈیر شفقت کو ان کے رحم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان أيمان وعله تعبداليم وكوية دقدم نود الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يعمر بالفحشاء والمنكر وشعر تابدالي قرآ دقدم نود الشيطان یقین شیطان خو خکم ورک ذب حائے پکارنو پنا کارکاروننو ولولا فضل علیکم مازکا منکم من اللہ علیکم کوم ررحم ہو مذقام من حد حددنا کنے کے اللہ د الله پتااس دا رحم بچ بنے پارشے ستاسونا اس سوک چري ذبد دا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم لكن الله تعالى پاک ساتھی چلو رجو غاری اللہ صوری بار صوئے ولا يعطلوا الظلم منكم وصعته ان يعطوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله او قسم دین کہ یہ خاندان دو غروائل استا سنا او دو فراخ ہے دمال دور کولو دمال نا پلوان ہوتا ہوں مسکینان ہوتا و شاد تشیورت اکڑی دلہ درین دوبارہ ول یعفو ول یصفحوا الا تحبون ان یغفر الله لكم او مافے دو کی رائی دغلط اور مختواڑی رئی دلامت کو رام خو سوچ اللہ تاث بخنوں کی غفور اللہ غفور رہیم اللہ بخش کو ان کے رحم کو ان کے ان الزین عرمون المخصنا تل في لوئینو فر یقیننا کسان چپت نائمی لگی پا پاک دامن و خضو چاننا خبر دی دبت کارو ناو مومنی لانت کر شیر پدی بانے پا با دنیا و باخرت کی ولہم مذاب نظیم او ددی دبارا عذاب دلویم یوم تشہدو علیہم السنتہم و عیدیہم و عرجلہم بما کانو یعملون پروزد قیامت گواہی با کئی بدیبانی دریج جبے و دریلہ سنو دریخ پہ باغ عملنوں چی دیئے گئیم اذن اللہ, اللہ لا جزادی حکار دی, دی پوشی یقین اللہ تلا دے ہکارے داغ لوہت الخبی سات ول خبی پلیت الخبی سات پلیت اخلاق پلیت کارونا دپار دپلیت د او پلیت اور پلت خلقی د پارا خزو پلی اخلاقو والطیبات و والطیبون للطیبات او پاکی بی بیان او, او, او پاک کی او اخلاق د پارا د پاک خل او پاک ناری نا دپا د پاک زنانا او د پاکو اخلاق ہوئی الا مر نمائے کو لون مقفر تم ارے کم کریم دقان بچ دیدائے خبرنا شراب پلیتان ورپسیوئی ددید پارا بخشش دے اور عزق دے عزت والا یا ایوہا اللہ لا تدخلو بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسو وتسلمو علا اہلیان ایمان والو مداخلے کے کوٹو تا غیر دکوٹو استا سنام تردیش لاول خپل معلومات ورطاوکے اور سلاموکے دائے پوسیدن کو زالکم خیر لکم لعلکم تذکرون داستاز دپاڑے اور غرکار دے دیدہ پارائش نسیت دالے فیلن تجدو فیہا احدا فلا تدخلوها حتی اوزن لکم کون میرے تا سپائے کے سوک اجازت کو ان کے نمور داخلے گائے پوٹے تا ترائے سی اجازت توڑے شی تا ستا ویل کم اور جڑوں فر جڑوں کا لو لی واپس نو آپس سے بچکلے دبد نام ہے ن تا سلرام وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَاللَّهَ تَلَى سْتَعْصُفَ عَمَلُونَ بَعْنِي لَمْ لَيْمٌ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غِيْرَ مَسْكُونَتٍ فِيهَا مَتَعُونَ لَكُمُ نِجْدَ بَتَعْصُبَ کہ داخلی کے داسو کوٹوں تاں سی او سدل پائے کہ نکی او پائے کہ سانسو سامان داہ جت ویم والله يعلم ما تبدون و ما تدفون واللهpuede دے پائے سکھکار کو اے اور سچے تا سو بڑاوے قل للمؤمنین یغضوا من صفعرہم نظو مسار فلو فروج وومینان و سڑو تم قطر ساتی بازے نظر نخلو بشت ساتی پل اور زال کا اسکال انبیروم بایس معاون دا باش کون کہ دیرا زبد نام ہے نا دبد کا رہنا اللہ خبردار دے پے سیدی سکیم وقل المؤمنات یغضضن من ابصارهن ویافضن فروجهن او یا مومنو الزنا تا شگفتہ ساتھی باذ نظرن اخبل لو بشاتی اخبل اور ولادی ن ز ن تم زہرہ اخار پل ڈبل مگر آ چھ کار شی دینی ن مجبور ولی ابرم نیجو اواد شیخ پل پٹے پپل اگر نو باندھے نظی نرولت ہندائے ان کے پل ڈبل سنگار مگر صرف خاؤتان اخبلتا یا پارا نو بلتا خرانوخ بلوتا ابنائے ہند اوبنائے بڑت یا پلو زام نایا بنزوخ بلوتان او اخوانهن او بنی اخوانهن او بنی اخوات یا رونو فلوتا یا رو رونو پلوتا یا خرو فلوتان او نسائے او مامل کت یا نا مسلمانان مسلمانانتا یا حرام مین ذو تا شمال فی خلاصہ ندیم او یتابینا غیر الربۃ من الرجال یا خدمتگار و تاشنی خاندان ده شہوت ید نارینونام او یتفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء یا لکانو تاشلانی خبر شی بورت نز زنانو نی وحیخ پزم کبانے پزور دیر پارا چکھارکیا شری سپٹ ساتری دخل کا اتوی اباس اللہ تعالی تٹولانو دل پارا چاسوشے وا ایا مال ہی نینے بات کم وے کم اینکاؤ کے بے خاؤ لرستا لوڈانو لرستا سوناؤ نکان دمرائسو دینی نستا سونا ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله كذيف قران لي الله ولا غناء وركي بخبل فضل والله واسع نديم الله فراخ فضل والا عالم ديار جان وليستعفف الذين لا يجدون نکاحا حتى يغنيهم الله من فضله اوزان دے پاک ساتی دے بدکارون آغا کسان چوہ سین رسید نگاہ گولو تردیش اللہ تعالیٰ بولا غناور کی بخول فضل والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہ من علمتم فیہم خیران آغا کسان چیت جی تلبقی مکاتبت لران باغنا جمالق دیسا سو خلاص سنیں ان مکاتب گئے تا숩 ہوئے گے پائی کے رکھے واتو ممال اتو من مال اور کہے دی تو مال د اللہ نہ چتا سلے در ولا تو ہوں فت کمل تبتویات دنیا ام مجبور پلیزوانی پبتکارے کاری گاڑی دان پاک ساتل دیر بار تاسو لٹ سامان دجن دنیا غبوریم اکشا مجبور کے داذانہ پپیکا والے یقیناً اللہ تعالیٰ پس د مجبور والی راغی نا بخن کون کی راگی ترہم گون وزاحت کئی داح کا مثال دا کسانو چیشی تاس و مخ کے خاص مواز متان اللہ نور السماوات والغم اللہ تعالیٰ نور دے دا سبان و جزمکو مصل نوری کمشکات فی ہاں مصباح مصاد رنات دا توحید داغو پسینا مومن کی پشاند یا اتاق دے شپائے کی شراغویم پہ ال مفجایا چرا پورتی پیو شیشکی ازاج تو کابند مبارکتی شرکیتی اشیشا سا کی گویا کتر دے کے بلے دیشی دا شراغ د تیلو دا ونینا چھ برکتن والدہ خون دیم نا دا خالص مشرقی او نا خالص مغربی یکا دو زیتو یو ولم, ولم ولم تم سسنارم نزدی ویچ تیل داغے ہم رناؤ کی اگر کرنی رسیدن یا سرورم نورن علانورم دایا را داسد رنا یح دل لو من میشا ہدایت گلا تلاخ پلی رنا ترفت چالیم للناس ریبلہمس بكل بل علیم او بیانی اللہ تعالیٰ دخل رفی حسم سب سال دارا پدا سے کوٹو کی حکم کر اللہ تعالی شداغیر زبت کے ریشیم دی پائے کے نمال تسبی ہوئی اللہ درا پد کر سبائیوں بھی رجال ر اللہ تل ہی من عن ذکر اللہ و اقام سلا و تائے زکام داس ناری جنہ غافل کی غیلر تجارت نہ و نہ خس و ال نہ لا ضعش نہ دا پابند ضمانت زکات ور کو نہ یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و اللبصار یری غیندا سرون نام جوا و بولی پای کے زنا و استرگ لیام برائے چپوریتا فضام كوش بغیر حساب والله روزی اور کئی چال سے اگاڑی بے حساب ولدی نفروک آفر پشانتاد سراب دے پشانتاد پڑک ان کی شگے دے پیو میدان کی جگمان کئی پائے بنے تگے سڑے دو ہتا جدوئی اللہ نسلہ حساب اللہ در سران اللہ ددو واللہ الحساب حساب ان کے او کا ظلمات فی بحر سہا یا مثال دیدا مجنو پشانت ڈی رو ترو دے سمندر کی ڈوںگے جی سمندری پٹکڑیا گدر آئی چپیو تپاسے بل چپیو دائے تپاس دا ویم زلما تم بازو فوک تری بائے دریری پولت بازنا افرج یو لو باسی دے لاس پیز ندی بلام و مل یل نور فلور آگ سوکھ چ اللہ تعالی آگ لرا گور یقین اللہ تصوی وائی آ سوکھ دی اسمان نو کے کیم اور مارغان ہوں خر ان کی لی پل وزر و زر الرام کل ہر سلاتی ہری یقین اللہ عالم دے داغ مانا تسبی و, و والله علیم بما یفعلون اللہ دے پویا پائے کارون شریم وَلِلَّهِ مُلْكُ وَإِلَى اللَّهِ <المسیح> او یقین اللہ تلا شری <تصفيق> ور بیا یوزای کی قرنیں کہ بیا جوڑ کی اگے لاندے بان دیتا ہے فطر الوضغ یخرج من خلالین لوین تو باران چ روزی دایدم یزنام وینزل من السمائ من جوال فیها من برد فیصيب به من یشاء اور اعلی الاسمان در طرف نام نہ اور یز نہ انشیدہ قرون ہو شان دییم دی اسمان طرف گئیم گلے نازلی نور رسیدا گلے شالشی ہوواڑی وہ یصرفه عمن یشاء واڑی دلرا دشان چھو غاڑی یقاد سنا برخی یصب بالافصارم نزدیا شمک دو بریخنا دوار یزو چو تختی نظرون لرام یقلب اللہ اللیلہ والنہارا ان فی ذالک العبر تلیول اللبسار اڑی راڑی اللہ تعالی شپار وزم یقیناً پڑی کے خام خائب رد توحید خاندان دو پوی لرام واللہ خلق كل اللہ خلق کلتا بتی اللہ پیراکڑے ہر زند سر دو بو نام فمن ہوں ام شی اللہ بتنی و من ہوں شی الین نز زند سر روانی پھیٹ وانے او باز روانی پتو خوبانے و من ہوں مئی ام ابازی روانی بسل رخوانی الله اللہ شام پیدا کی اللہ تعالیٰ سچی اغاڑی اندیم یقین اللہ تعالی پارسیوان قدرت دلیم لقد زنا آیا مبئی یقینا نا دل آیاتنا منگایا تو کون چ وضاحت کو من کی اللہ صراط مستقیم اللہ تلا ہدایت کی چالچی گاڑی نے غلارے طرف تھا یقول نام بلّا ہے بر اوئی دا منافقان، ایمان منافع ملاؤ پرسوح برو سی تو اللہ فری کلو بھا مخل پی وائنا ندی دن رسولتا پارا چیصلو کی ددی ترمین دو کی اوڈل ددی ن مح گرز وک اللہ الحق یا تو ددی د پارا نرازی دیدے فیصلے تا قبل ان کی افی قلوبهم مرض ام ارتعبو ام یخافون ان یحیف الله علیهم و رسولهم آیت پزنوں بظنون کہ مرض ہے بلکہ ری ڈیر دی شک کہیں بلکہ ری گی زدینا ظلم بو کی لاپدی اور اور رسول اللہ بل علا کسان اندی بخل ذالماندی ان کا یقین ایمان والا کل شیرو بل لہ رسولتا دے دا پارا چدیم ان کے فیصلوں کی نیوئی منگور گا ویداری کو سان بچک ان کیری دا زاب اللہ نام و مئی اللہ اور رسول و اکش اللہ و تخیف الحم اور چائے چی تاب اگر اللہ در رسول اللہ اور یر قید اللہ تعالیٰ نا پتیرشی حالات کی اور یار قیدانم پرتن کی حالات ساندیدی کامیاب واکسم بالله جہد مان لئن تم لئے خرجن اور قسم کی را منافی قان پلّہ بانے مضبوط قسم نقبل کہ دی دا سا حکم کے دو د دا جہاد نخا مخاو بوزیم قل لا تقسمون تاتم معروفا ویا قسمون کار ساسو دا تعبداری معلومان ان الله خبیر بما تعملون یقنا لا خبردار دے پاعملون جتاسوی قوائیم نخ گز خود تا نند نیپ جی ہاں چگه خوذلشی بضا باندې رسول الله او استاد وبزما هغه چې ب تاسو کې خوذلشی ایمان ل عمل کول و ان تطیعو تهتدی و معل رسول الا البلاغ المبین او کتا سو تاوی د رسول نو هدایت به امه او نشته د رسول بزما مگر رسول دی خکارام آمنوا وعملوا کا من دا را سنا عملون خام خا خلافت لگسن چلافتان ول مکن لہ نل اہام مضبوطے ولو بدیل خوف اہم بدل بدیل پستی جاب دونکیا خدا سے حال جزما بندگی پر گئی شریک بن جوڑیں ماسر اسو بندگی کے و من غفر بعد ذلك فاولائک هم الفاسقون چاچ کفرو کو پس دین دا کسانم دی وی پورا نافرمان واقيموا الصلاة واعطوا الزکاۃ واعطوا الرسول لعلکم ترحمون او پابندی زمان ز او زکات ور کوایا او تابعداری رسول کوایا بتول اعمالو کی دیر پارائش بتا سور ہم گڑیشین لا تحسبن الذين كفروا معجزینا في اللذ غمان مکو اپ کافراں مانے شبچکی دن کی وے اللہ حد ازاب نہ برزمگا کی وما هم النار دے دے دے یا منستا نلکت اللہ سلا سمرات ایمان وال اجازت دی واڑی ستا د دا داخل دلو آ کسان چالک دی ساسوخی لا سن آ کسان نه لابلوق تنظر سیدلی استا سولادنا سو در کرتا در وقتا من قبل سلا الفجر محک د مانزد وہین تیابک اکل چی د تاسوتی جا محبے پوختکرمکی ومی سلاشاسمس سلاسوتی دادر وقت ناستا دا پٹو لو ریم لونا بتا سو ن پائی بانے گونا پستدی دو آفونا لاجوک دیرڈی کیری تاؤستا بازستانے كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم ذا سي بياني الله تعالى وسخب الاحكام ولاده بها حكمت ونواله واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستعذن كم استأذن الذين من قبلهم کلچور سی واڑ ستا سنا بالغ والی تام اجازت دیواڑی لگسنگ اجازت گوختہ کسانو چلی نخیو کزال کا یو بین اللہ اللہ علیم ان حکیم دس بیانی اللہ تا سخبل حکم نا اللہ پویا حکمت ان فل من دن تیلا لا نگاہ اور ناستے بوڑے گانے زنا ہا چنی کا فلے سالے ہنا زان سیا بن گیر متبر رجاتی ننیشترے پائی بانے گنام کگدی <تصفح> پلے جامی مانے پڑونی ہو نہیں کارکون کی پلام وائیں خیر اللہ علیم او اوقر نزان بچ ساتھی نداتی دفار غرام اللہ تعالیٰ سوری پار سب نے پوئے <تصفح> ل سال لم ہرجو الا رو مری ہر نشا پڑھے اس ان گونا انپ گوڑ باندے گونام انپنا جڑ سڑی گونا ولا ان سیکم اوپ جان باندے ان تاكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم يا خراقويه تاسو د خپل ګورونو نام يا خراقويه د پلارانو د ګورونو نام د ګورونو د میندستانونو نام او بيوت خوانګو او بيوت خوادكم یا د کورونو د رونو ستاسونا یا د کورونو دخوا دستاسونا او بیې کوم مو بی د کوم یا د کورونو د ترنوستاسونا یا د کوروون د ترانوستاسوان او بیخوا لکوم بیی خله دم یا د کورونو د معماگانو ستاسونا یا د کورونو د ماسیگانو ستاسونام او ما ملکتم مفااتې حقو اور یاد کوم یا دای کسان نه چې تاسو اختیار لر دی د یاد یا د کورونو د رشتین نو دوستستانو ساسو نامم ل سالله کوم جونا خو نن تاکولو جميعیان نه نشته په تاسو خوراک کوئ په یوځای یا جو دا خلوت منت داخلے گے دا نا نسل کو ترف او نو لاؤ خوشالکن کم کزلیح لکملہ دم سے پارا چکل وال نلزی نامو بلاسلی ویدا کانو آہوالا امر جا مذہب تاض یقیناً پورا مومنان حاکسانی چیمان لری با اللہ وبرسول اللہ او کل چوید رسول سراب پہ او کارج راجمک ان کی باندین ننزی داغنا تردی چی جازت تنو غاڑیم ان اللذین یستازنونکا اولائکا اللذین یؤمنون بالله ورسولیم یقیناً کسان چستان اجازت غاڑی دتللو دا کسان د شیمان لري پله او پررسله فزستانزن کلې بعض شان هم فاضللی منشیته من هم کل شریاجازت تو غړی ستاسوونه د بعضې ضروری کار د پاران اجازت ورکغشا ل را چې د غواړی زری نام وفلله هم نو او بهخنه غړهدي د الله نام ان الله غفور رحم یخن اللہ دے بخن کو اون کے ہم کوونکے لا تجا دار رسولے ب ن کوم ک دعاے بعض کوم مگر ضے آواز کول رسول ت کرنے کے پشان د آواہ سو بازستان سو باز قدالم الزینل یقین اللہ کسان چوئی گی ساسونزان پٹون کی کسان چلاف در طریقے درس چ برسی دیتا سفید نا فیصر سے یقیناً اختیار دا اللہ کی ریاسی جنا شیری اسمانو عزم گگی قدیال ممان تمئی یقیناً اللہ عالم نے پائے حالات اچتا سو پائے میو نئی پیو نبی شلی ابکمر پیش بکی داخل بسم الله الرحمن کرنے تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا برکتوں علے دہ غزاد جناز دل کرے جدائی را وسن کے کتاب حق با علم پابند خپل باندے دی بارا چی شی د د خل کو ير اور اللہ دی لہ ملک سماطی وم داسیز دیکھا سکل رام بادشاہ ولم یل دوں والوں شری کن فل ملک اندرابرخ والا بادشاہ کیل قل شعی ن فقد رہ تخدی رام پیدا پیداکڑے ہر سے آگو تقدیر دائے بخاس انداز و تخزوم اندو نہیں آلح اللہ خلق انیلی دیکھل خدا الله سیوا نور حقدار دبندگئے نری پیدا کڑی آ اس سے پیدا کڑی شیریم ولاختار لڑیا نا در نفیم ولام لیکن موتیات نورختار ن لا دمر گند دوباره راپورتا کولوم وقالفرو انہاذا اللہ عفق نفترا نہ قرآن مگر دروغ دی جو کڑی دل دے نویم او امداد کڑے دسر بدے بان قوم نوروم فقت جا ظلم یقیناً رات لکردید ظلم خبرتا و خالص دروغتا وقالو مساطیر الاولین اکتتبہا فہی تم لا علی بکرتا واسیلا او دی ویداد دروغ کسیری نمخکنو لکل گرید پبل چاوانے دا کسی بیانی پدبانے سبائی او بگائی قلانزلے دی کتاب درہاغذات شالم نے پہاڑ پٹ سی بانے پاسمانو عزم کا یقیناً آغزات بخن کو ان کے رحم کو ان کے لیے مومنانتام و کالوماضر رسول یا کل اتام شیف لسواخ ایی ج د رسول لرا چې خوراک کئ او گردی ب بازارونکیں لولا انز لئی لئے ہیں ملکن فکوونه معو نزیران وے نشی نزیے دے ملک چشی ددممر گردے آ کیں یارگون او یلقا قائ کنز ہی کن زنا او تکونه لهو جنتونیا یا ولی نشی را گوゼ ده تا یو خزانہ یا ولی نشی گیدے دل رباں سے قرآن گیدا ایناں وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحوراں او ظالمان ظالماں تا سنے روان مگر پے اسڑی بسے جادو پے کڑے شے انظر کیفا ضربو لکا الامثال فضلو فلا يستطيعون سبيلا اغرا سنگ بیانی دی تعد پران صفتنا نمونیم نگم راش والدین و طاقتن لری دیدن غلاریم تبارک اللذی ان شاء جعل لکا خیرا من ذالک جنات تجری من تحت باغنا شی لان دے دائے ولی والک قصورم ادر بکی تالو بنگلے بلکی ان کی دراش قیامت نمنی اور اذا من نئی دن سمانتوں کلچوئینی داؤ لری داؤر پارا منها کبل ویزاؤلکو مانا مکان دونوں کبوار کلشی اگر دیدا پیوزے تن کے تڑلشی وی دلسرام چری بغد ہلاکت لاتور سبور ابھی وڑے نن ہلاکت بلکی واڑ ہلاکت کل ازالی چا دش متنو سرام کا نت لم جزاؤ مسی رام دے دا جنت ددی پارا بدلا پورا زیدگو لهم فيها ما يشاؤون خالدين دي ده براد جنة كبه غشيش دي غارية منهويم كان على ربك وعادم مسؤولا ددا استعاب ربان وعدا غختل شريم ويوم شرهم وما يعبدون من دون الله او کلاش راجم ابکی اللہ دا مشرکان آغا سوک شدی بندگی قیدائی سواد اللہ نام ایہا اولائے امہم ذلو سبیل نوبوی اللہ تعالیٰ دی معبودانو تام آیتان سو گمراہ کڑی زمان دا بندگان چداری او کن دی گمراہ شید لار نبخ کا نبی اتمی کمی عبادت مناسبت ولیکن متعتہم و آبائہم حتی نصر ذکرہ و کانون قوم بورا لیکن تا فیدی ورکولی دے مشرکان لراو دے مشرعان لرا تردی پوریچ دی, دی جیرکو ذکرد توحیدو شول دے قوم حلاکی دنگیم فَقَدْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا فما صَرْفًا وَلَا نَصْرًا او ابلشی یقین تکزیب کو دے معا نتاسوپائے خبرانچ تاسویلاکترے تاسو مشرکانو ترزول داضاب نیم داس و مئی مِنْكُمْ نو زیخو ازاب چاچی ظلموں کو ساسو ندی دنیا کی سکوبم باغبان عزا لمار انیلی گلی منگ سان مخ کے پیغمبران مگر آگی با خام خا خراق بازاروں کے و جان باز کم لازت دن تصور اجوکڑی ما باض زری دباز د پارا امتحان چیا سبر کو تا سو و کان رب کب سی راؤ کے دار